سنو نامو سے مثالت کی پہرے داری سب کے بس کی بات نہیں میٹری میں بھی بھرتی کیا جاتا ہے تو پہرے داری کی ذمہ داری دی جاتی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی بھرتی کی جاتی ہے تو وہاں پر بھی نگرانی کی جو ہے تہری چلائی جاتی ہے اور ذمے داریاں دی جاتی ہے لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پہرے داری ان سے یہاں داڑھی نہیں آتی جاتی بلکہ داڑھی کو رکھا جاتا ہے داڑھی کو आगा जो नाम उसे निशान पर पहरेदारी करना चाहते हैं वो पाड़ी नाम उड़ाए बल्कि अपना चेहरा नबी की सुर के बना रहा سالت پر تہرے داری یہ بے نمازیوں کے لیے نہیں جس سے نبی سے پیار ہے جس کو اسے نماز سے بھی محبت کیونکہ نبی کا گنا نماز ادا کرنے والا نہیں ہوتا نبی کا غلام پنج وقتہ نماز با جماعت سفے افضل میں تقدیر تحریمہ کے ساتھ سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے ادا کرنے والا ہوتا ہے سبحان اللہ ایرے پیرے لتو تہرے چھپن کلنگ لٹنگ کے امام کے پیچھے ہم سنیوں کی نماز برضوں سے نہیں ہوتی چاہے وہ کتنی ہی بڑی پگڑی پہن لے کتنا ہی لمبا چھپا پہن لے کتنی ہی بڑی داڑھی رکھ لے سننی نہیں وہ ہمارا امام نہیں اے مسلمانوں میرے اس جملے کو زہر میں بٹھا لو جو نبی کا غلام ہے وہی ہم سنیوں کا امام ہے جو نبی کا غلام نہیں وہ امام کو چھوڑو مسلمان بھی نہیں لہذا سب کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز مرد امام حسین کا پیغام یاد رکھو امام حسین کی تعلیم یاد رکھو کربلا کے میدان سے جو پیغام दिया امام عالی مقام امام حسین علی اللہ تعالی نے وہ کیا ہے ہب پر تعین رہو ہپ پر آئین رہو اور ہب کو جتانے کے لیے اپنا سب کچھ ہارنا پڑتا ہے تو ہار جاؤ لیکن ہب کا راستہ مت چھوڑو حضرات نماز لشکر جو بائیس ہزار پر مشتمل تھا وہ بھی نماز پڑ رہا تھا حضرات سمجھنے کی بات ہے یہاں دیکھنے کی بات ہے کہ بہتر کی جگہ الگ آئین ہو رہی ہے جماعی ہو رہی ہے اور جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ حقیقت پتہ چلے گی کہ میں سے کچھ ہزار کا میں پاس آ کر نماز پڑھنا تو ثابت ہے لیکن بہتر کا بائیس ہزار میں جا کر نماز پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے مطلب کیا ہوا کہ امام حسین نے اپنی جماعت کے اپنے نانا کے کو یہ ہے کہ جو حسینی ہوگا وہ حسین کے پیچھے نماز پڑے گا جو یسیدی ہوگا وہ یسیدی کی اطلاع میں پڑے گا لہٰذا اب یہ فیصلہ تمہارا اپنا ہے تم اپنے دل سے پوچھو کہ کیا تم حسینی ہو اگر دل گواہی دے تم حسینی ہو دیر گواہی دے تم نواز رسول امام حسین کے چاہنے والے ہو تو پھر اب یہ عہد کر کے اٹھو کہ آج سے نماز پڑھنا ہے اور سنی امام کے پیچھے پڑھنا ہے نماز پڑھنا ہے سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے پڑھنا ہے جو امام اذان اور آمد میں کے پیچھے نماز پڑھنا ہے جو سلام نبی پر مسرور ہو کر پڑھتا ہے اور نبی کا وسیلہ لے کر دعا مانگتا ہے اور یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ بتایا تجے کا یہ یہاں سے او اور کچھ कुछ کرو امام کے پیچھے نماز پڑھو جو عامد میں نہیں بیٹھتا ہے اس امام کے پیچھے نماز پڑھو جو فاتحہ کر فاتحہ پڑھتا بھی ہے اور پڑھاتا بھی ہے کہتے ہیں منہ چھپاتا نہیں ہے منہ چھپانے والا کام نہیں ہے حضرات محترم اور اس امام کے پیچھے نماز پڑھو جو امام نبی پر دلود و سلام کھڑے ہو کر بھیجتا ہے آل آل آل صرف جمعے کا انتظار نہیں کرتا سنی امام جو ہوتا ہے ہر نماز کے بعد اپنے نبی پر دلود و سلام بھیجتا ہے موقع پر ہی صرف سلام نہیں پڑھتا بلکہ ہر نماز کے بعد وہ سلام پڑھتا ہے تو حضرات ایسے اماموں کو ڈھونڈو ایسے اماموں کو تلاشو اور ایسے امام جہاں ملے ان کی اطلاع کرو اور اگر نہ ہے ایسے کوئی امام تو پھر تنہا نماز پڑھو اللہ جماعت کا سوال عطا فرمائے گا کیونکہ اللہ نیتوں کا جاننے والا ہے اللہ تعالی نیتوں کا جاننے والا ہے تو اگر ایسے علاقے میں کوئی امام نہ ملے جن کی ابتدا میں نماز پڑھی جا سکتی ہے جن کا عقیدہ درست ہے ان کی ابتدا کی جا سکتی ہے اگر نہ ملے تو پھر تنہا نماز پڑھو اللہ تعالی جماعت کا ثواب عطا فرمائے گا جماعت کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی لیکن لوگ ہیں پھسل جاتے ہیں بڑی جماعت بڑی مسجد اے لگے ہوئے ہیں اے سیاں رہ دو ہم کو کیا کرنا ہے بڑی جماعت رہنے دو کہ بڑی مسجد رہ دو بڑی جماعت کے نام پر مت پھسلو بڑی مسجد کے نام پر اے سی او کے نام پر ارے جلدی ہو جاتی تھی نماز وہاں پہ جلدی کے نام پہ بہت بھاگتے ہمارے نوجوان صاحب ایک بجے کریکٹ جمع ٹھہل جاتی پہ اور پارکنگ کی سہولت وضو خانے اچھے تارہ خانے اچھے مسلح اچھے مسجد اچھی نیٹ رہتی ہو. ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں اور ایسے اماموں کے پیچھے جا کر نماز پڑھتے ہو اپنی نماز کو برباد کرتے ہیں اے مسلمانوں اپنی نمازوں کی حفاظت کرو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھو جو حسینی ہے جو نبی کا عاشق ہے جو نبی کا غلام ہے جس کا عقیدہ سلامت ہے جس کا ایمان سلامت ہے جو نبی سے محبت رکھتا ہے جو نبی سے پیار رکھتا ہے جو نبی کا میلاد کرتا ہے جو غوط اعظم کی کیاروی کرتا ہے جو غریب نواز کی چھٹی کرتا ہے جو اولیاء اللہ سے وابستہ ہے جو اعلیٰ حضرت کے مسلق کا نعرہ لگاتا ہے ایسے ایمانوں سے وابستہ رہو اور ان کی ابتدا میں نماز پڑھو عرشان گاہ ایسوں کے پیچھے نماز پڑھو گے تو چہرے روشن ہوں گے आन्दा. کیا ہوں گے چہرے आन्दा. روشن ہوں گے ان کے چہرے دیکھے کیسے خطرناک اور ڈینجر رہتے چھوٹے <laughs> بچے دیکھ لیں تو चल چڑھ جائے بچک جائے ہیبت کھا جائے آج سمجھ میں نہیں آ رہی فرض بھی پڑ رہا واجب بھی پڑ رہا سنت موقعہ بھی غیر موقدہ بھی نا بھی ویڈیو نہیں فوٹو ویڈیو نے صرف آڈیو ریکارڈنگ کیجیے رات کی بات سنا نوافل کی کثرت ہے لیکن پھر بھی چہروں پر رونق نہیں چہروں پہ چمک نہیں غور سے دیکھ لو ان کو اتنی نمازوں کی پابندی کے باوجود پیشانیاں داغدار ہو رہی ہیں لیکن چہروں پر رونق نہیں ہے یہی بات سمجھنے کی ہے نماز کی پابندی پیشانیاں داغدار نہیں کرتی چہرے روشن کرتی ہے پیشانیاں داغدار نہیں کرتی پیشانیوں پر بدونا داغ نہیں لاتی نماز کی پابندی چہروں پر موہ آتا ہے چہروں پر چہرے رونا آتی ہے تو ان کے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے تو حضرات محترم جہاں سے کنیکشن ٹوٹ گیا ان کا سپلائی بند ہو گئی پاور کی نور کی تو یہ کنیکشن جب تک کٹا ہوا ہے ان کے چہرے روشن نہیں ہو سکتے اگر یہ تم تمہارے پاس آئے اور تم سے یہ معلوم کرے کہ ہمارے چہرے روشن کیسے ہو سکتے ہیں ہمارے چہروں پر رونق کیسے آ سکتی ہے ہمارے چہرے نورانی کیسے ہو سکتے ہیں تو ان تک یہ جواب پہنچا دو کہ نور والے پہلے اپنا کریکشن جوڑ لے چپانے والے اللہ اللہ اللہ حضرت دیکھ رہے ہیں بچے بچے کی زبان پر ہے عشق و محبت عشق و محبت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ اللہ سمجھیے ذرا الا حضرت نے ایسا کیا کیا ہے کہ بچہ بچہ ان کا نعرہ لگا رہا ہے آلہ کہ آج بچہ بچہ ان پر فدا ہے دوستوں بزرگوں लग... تو اس کا مختصر سا جواب یہ ہے ڈالدی قلب میں عظمت مستحفی ڈالدی قلب میں عظمت مستحفی دلوں میں کیا ڈالا مستفیٰ قلب یعنی دل قلب میں کیا ڈالا عظمت مصطفی عظمت خان پٹھان نہیں عظمت خاندان نہیں عظمت پسار وسا نہیں دلوں کو نبی کی محبت کا مدینہ بنایا نبی کی عظمت پٹائی نبی کا مقام بتایا نبی کا مرتبہ بتایا دوستوں بزرگوں اور ہم سب کے ایمان عقیدے کو بچایا ہم سب کے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائی ہم سب کے ایمان عقیدے کو بچا لیا دوستو اور بزرگوں یہ اعلی حضرت کا احسان ہے قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں پر قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں پر احسان ہے اور جتنے احسان شناس ہیں سب یہی کہہ رہے ہیں ڈالدی قلب میں عظمت مصطفیٰ جتنے احسان شناس ہیں سب یہی نارا لگا رہے ہیں ڈالدی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت سلام کارنامہ خیال آلہ حضرت کا یہی ہے کہ آپ نے کروڑا کروڑ چراغوں کو روشن فرمایا اور وہ چراغ عشق رسول کے چراغ عشت के کے چراغ ہے یہی پیغام دیا اے عشت تیرے سطتے جلنے سے چھٹے سستے اے عش تیرے سطتے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجا دے گی وہ آگ لگائی ہے کیا مطلب ہے اس کا حضرات آلہ حضرت پروا رہے ہیں اے آشت رسول اے آش نبی تم نے اپنے سینے میں عشق نبی کی وہ آگ لگا لی ہے کہ یہ آگ جہنم کی آگ کو بجھا دے گی ذرا سننے سنانے کا ماحول بنائیے موسم سرد ہے بات صحیح ہے لیکن آپ ٹھنڈے مت ہو آرا آرا آرا آرا آرا اللہ اللہ میں تو ابھی تبھی باندھ رہا ہوں اصل تبھی تو آپ کو میرے بات سننی ہے تو حضرات اعلی حضرت فرما رہے ہیں آشف رسول تو نے اپنے دل میں عشق رسول کی وہ آگ لگا لی ہے کہ یہ آگ جہنوں کی آگ کو بجھا دے گی جہنوں کی آگ کو بجھا دے گی اب آئیے عالمِ تصور میں بار گاہے آلہ حضرت میں ہم یہ سوال کریں اے امام اہل سنت اے مجدد دین و ملت اے محافظ دینوں سنیت اے امام احمد رضا آپ نے کہا اے عشق تیرے سدقے جلنے سے چھٹے سستے آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا اے نماز تیرے سدقے بھار اللہ، بھار اللہ، اے نماز تیرے سدقے جلنے سے چھوٹے سستے آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا اے روزہ تیرے سدقے جلنے سے چھوٹے سستے اے حج تیرے جلنے سے سستے اے تیرے جلنے سے چھتے سستے دیکھیے حضور آپ نے نماز نہیں کہا روزہ نہیں کہا حج بھی نہیں کہا زکات بھی نہیں کہا آپ کہتے ہو اے عشق نبی تیرے سد روزہ کیوں نہ کہا حج کیوں نہ یہ چلا پا رہا ہے اے سینے میں اس رسول ہے زندہ آباد نماز اسی کی قبول ہے جس کے سینے میں اس رسول ہے اور جس کے سینے میں اشکے رسول ہے جس کے سینے میں محبت رسول ہے جس کا سینہ نبی کی محبت کا مدینہ ہے وہ کبھی نبی کو مر کے مٹی میں مل گئے نہیں بولتا اے اللہ اے اللہ کیا سمجھ میں آ رہی ہے ذرا غور کرنا ہے کریم نگر کے سنی مسلمانوں ہمارا وہابیا دیا بلا سے جو اختلاف ہے ذاتی نہیں اختلاف ناموشے رسالت پر ہے کوئی زمین جائیداد کا جھگڑا نہیں کوئی کمیشن اور لین دین کا معاملہ نہیں وہ آج اس جلسے میں آ کر اپنی وہی سے توبہ کر لے تو ہم اسی اسٹیج پر اس کو پھول کا ہار پہنا کے سینے سے لگائیں گے آہ! ہمارا ذاتی جھگڑا نہیں ہمارا کوئی پرسنل معاملہ نہیں انہوں نے گستاخی کی نبی جھگڑا اس بات پر وہ توہین بند کرتے آج اعلان کرتے اس جلسے میں آ کر کے ہم اپنی بدو سے توبہ کرتے ہیں ہم بہا پیا دیا بنا کا ساتھ چھوڑ کر سنت و مسل کے آبا حضرت میں ہم ان کا استقبال کریں گے بتائیے اتحاد چاہتے کون ہیں اتحاد کا نعرہ لگا کون رہے لیکن ہمارے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا نہیں جی علم رکھ کرتے ہاں علی رکھ کرتے خالی رد کرتے کہیں کو پاگل کرتا کاٹ لیا خالی رد کرنے کے اچھی طرح سے آ خالی رد کرتے خالی رد کرتے ابھی یہ جاننے کی کوشش کرو رد کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں یہ جاننے کی کوشش کرو پہلے رد کرتے ہیں تو کرتے کیوں ہیں اگر اس دن جس دن تم نے یہ تم نے یہ کوشش کر لی اور تم نتیجے پر پہنچ گئے اور اگر تمہارے سینے میں جو ہے ایمان کی حرارت ہے نبی سے محبت ہے تو میرا یہ دعویٰ ہے ہم سے پڑھ کر تم رد کرو گے اور یہی اعلان کرو گے دشمن احمد پہ شدت کیجیے مریضوں کی in the laki اگر نبی کے خلاف ایک حرف کہا تو معاف نہیں کریں گے اہل بیت کی شان میں ایک بھی غلط بولا تو ہم معاف نہیں کریں گے صحابہ کی شان میں ایک لفظ بھی غلط بولا تو ہم معاف نہیں کریں گے اور اسی کو مسل حضرت کہتے ہیں اسی تو ہے یہ وہ مسئلہ ہے جو حق و باطل کو یکجا اچھا ہونے نہیں دیتا حق و باطل کو اک کہ ہمیشہ امتیازی نشان بن جاتا ہے بن جاتا ہے یہ دو دواری تلوار کا نام ہے مسلقرت حضور شہباز کا فرماتے تھے دو دھاری تلوار کا نام ہے مسلق اعلی حضرت, اعلی حضرت. جو بھی اس کی زد میں آتا ہے اپنے پرائے کی تمیز کیے بغیر اس کو کاٹ دیا جاتا ہے حضرت تو ہمارا ان کا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں کوئی لین دین کا معاملہ نہیں معاملہ نام اسے لسا دکھتا ہے اگر تمہیں سچا نبی سے پیار ہے تو تم کبھی کسی توہین کرنے والے کو گوارا نہیں کرو گے اور اگر دہی کرنے والے سے ہاتھ بھی ملاتے ہو گلے بھی ملتے ہو دعوت بھی کھاتے ہو دعوت بھی کھلاتے ہو یہاں تک کہ آج تو معاملہ اس خبر آگے نکل گیا ہے کہ اب تک معاملہ دوستی یاری کا تھا اب का داری کا ہو گیا यार... اللہ اکبر اللہ اکبر مسلمانوں ہوشیا کے کھولو کن سے رشتہ کیا جا رہا ہے पहले अच्छी तरह से छानबीन करो करते हूं साहब छानबीन करते नहीं बोलते नहीं करते हूं साहब रिश्ता हैदराबाद से आया तो हैदराबाद चले जाते खम्भम से आया तो खम्भम चले जाते विशाखापट्टनम से आया तो विशाखापट्टनम चले जाते बंबई से आने दो वहां चले जाते यहां तक के बच्चा अमेरिका में रहें दो यूरोप में रहें दो लंडन के जंगलों में रह दो वहां तक लिंक्स लगा के बच्चे की रिपोर्ट लेते ऐसी करते हुए करते हुए साहब जाते मालूम करते क्या मालूम कर रहे मान उन्हें कौन सी जमात का है मालूम करें मैं साहब उसको क्या सूरत पेपर पे लिखेगा सुन्नी ब्रैकेट में मुस्लिम पस इत्ता पड़ बस से मुन सावार क्या देखना है इसके अंदर सुनी मुस्लिम बोल रहे हैं। तब तब तब हो भी। मैंने को तीस हजार रूपए तक पेपर में लिखते है आग बन करके मान लिया नहीं कंपनी को जाके मालूम देखो आपका کمپنی کو کے معلوم کیا ان کی تنوع اتنی ساتھ بیس ہزار روپے کا مہنگا میدان کرتا وائٹ میدان کرتا عمر لکھے پچیس سال جا کے دیکھتا بولے صحیح ہے نہیں पच्चीस का पैतालीस का है तो फिर पच्चीस का लिखिए क्या बोले देखते है नहीं कारोबार कैसा है।, है, है बच्चा कैसा है दाता ऊंचे है क्या नाक पिचकी हुई है क्या बाला झड़े है क्या ठेगड़ा है क्या आखा भिंगे है क्या سوپتا اتنا باریکی سے پورا نکالتا جائے گا دانتا اصلی ہے نا بارہ اصلی ہے نا وہ بھی رپورٹ والے تھا مگر ایک ہی بات نہیں پوچھتا کہ تمہاری جماعت کون سی تمہارا پیدا کیا ہے بولو بات صحیح ہے بولو بات صحیح ہے کیا پوچھا صاحب پیپر میں لکھ کے ہے نا سنسل نہیں ہے کافی بہت دھوکے ہو گئے بہت دھوکے ہو گئے شادی کے بعد معلوم پڑا کس کے یہاں بچی گئی اپنی سمجھ رہے ہوں آلہ حضرت کو لکھ لیے وہ نکائی نہیں ہوا وہ تو ذنا کا دروازہ کھک گیا اللہ اکبر اور اگر پتا چل جائے تو بچی کو فوراً واپس لا لو تلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے طلاق وہاں ہوتا ہے جہاں نکاح ہوتا ہے نکاح ہی نہیں ہوا ویزا کے ساتھ ایک آفر آتا سامنے والوں کے پاس چنا صاف ایک چھوٹا پیسہ نے ہونا جی آپ کا نہ کھانا دو نہ پانی دیو نہ شربت نہ جہیز نہ جھوڑا نہ گھوڑا بس آپ بچی کو پیلی کر کے بٹھا دو ہم لال کر کے لے کے چلے جا بولو کتنے لوگ اس گفلت کا شکار نہیں ہو رہے ہیں اتنا اچھا رشتہ اتنا اچھا رشتہ اتنا اچھا رشتہ کیا بھی نہیں ہونا کہتے بچی بچے والوں کو, کو کوئی گھوڑا نہیں جوڑا نہیں دانت نہیں دہیج نہیں کھانا نہیں پینا نہیں بس ایک جوڑے سے بھیج دو مورے بچی کو بھیج دو بھیج دو بولو کتنے نہیں ہو رہے آج بولے گولڈن آفر گولڈن آفر نہیں ہے ٹینجر آفر ہے گوشیا کے کھولو گوشیا کے کھولو اے سنی مسلمانوں بہبیوں کے ساتھ سنیوں کا رشتہ نہ کل ہوا تھا نہ آج ہوا ہے نہ آگے ہوگا سب سے پہلے جس کا بھی رشتہ ہے شروات تحقیقات کی جہاں سے کرنا جماعت کون سی ہے عقیدہ کون سی ہے بس جماعت کون سی ہے عقیدہ کون سا ہے محمود صاحب تیپ میں نیا نہیں آتا نہیں بولنا سیکھیں گا تو آئی نہیں الحمدللہ للہ آج یہ عہد کر کے اٹھو کہ جماعت رضاء مصطفیٰ کی جو برانچ قائم کی گئی ہے تم کو عقیدہ سکھانے کے لیے تم کو عقیدہ بتانے کے لیے تمہارا عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے شہر کریم نگر میں جماعت رضاء مصطفیٰ کی برانچ قائم کی گئی ہے اتنا ڈپ میں نہیں آتا منصب بات کرنے تو ٹھیک ہے پریشان ہونے کی کیا بات ہے موٹے موٹے سوالات درود و سلام پڑھتے ایسے کریما کا دستر بچھاتے کیا آپ لوگ نبی کا میلاد کرتے کیا آپ لوگ غریب نماز کی چھٹی کرتے کیا آپ لوگ بات کی جانگی کرتے تو حضرات جس طرح یہ معاملہ اہل سنت نہ سن کر سنوں پر مسکانے روشن ہو گئے اگر وہ بھی سنی ہوئے تو ان کے چہروں پر بھی گی, ان کے چہروں پر بھی چمک ہوگی اور اگر چہرے پھٹ جائے چہروں پر جغرافیاں گزر جائے آنکھیں سکل जाए پیشانی پر پڑھ پڑ جائے تو سمجھ لینا ضرور معاملہ کر رہا ہے اسی بک منہ پر پھول کے اتنا. چاہیے نہ تیرا رشتہ چاہیے ہم سننی ہے سنیوں سے رشتہ کریں گے انتظار کرنا پڑ سکتا ہے کر لیں گے لیکن رشتہ سننیوں سے کریں گے اس لیے کہ سننی کا رشتہ سننی سے ہوگا تو آنے والی نسلیں غدار نہیں ندی کی زند یا کریم نگر کے سنی مسلمانوں رشتہ کرو ان کے ساتھ جو نبی سے محبت کرتے ہیں نبی کا ادب کرتے ہیں نبی کا احترام کرتے ہیں تھوڑے ہیں ٹوپی داڑھی مسوا کی کاڑی دکھا دکھا کے اپنے آپ کو نبی والا بتانے چلتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ ہاں بہت ٹائیگرامہ ہے مارکیٹ میں بہت ہوشیار رہنا ہے سمجھ رہے ہیں آپ لیکن پوری ہوشیاری جو ہے دنیا داری میں سے لے رہے ہیں آپ دین داری میں کب آئیں گے ماں بولی چالیس روپئے کی زندہ تیلس ماہ کی شیشی بھی رہی تو لیبل ہے زندہ دلسما کی شیشی بھی ہونا تو اوریجنل ہونا کاپی نہیں چلتی ڈنڈو بام امرتانجنگ کی بھی شیشی لے رہے ہیں تو لیبل دیکھ کے بولو لے. لے رہے ہیں دنیا داری میں پوری ہوشاری آ گئی دین داری کی طرف تباہ گیا کب اپنی اور پرائے کو سمجھو گے کب تمیز करोगे कब کب وہ पैदा پیدا कब گے کب وہ نگاہ پیدا کرو گے بس अगर دیتا چلوں اگر وہ نگاہ پیدا کرنی ہے کہ اپنا کون ہے غیر کون ہے معلوم کرنا ہے تو آج سے آنکھوں میں بریلی کا कर لگانا شروع کرو. <صحيح> <अगरे> <صحيح> बरेली का دو بریلی کا कर لگانا شروع کر دو اور یہ وہ نہیں ہے جو بازاروں میں ملتا ہے جو دکانوں میں ملتا ہے, جو, جو چوکھٹے حضرت سے ملتا ہے جو چوکھٹے سے, سے, سے, سے ملتا ہے وہ نظر پیدا کرو وہ سورما نہ تو سر آنکھوں میں لگ جائے گا تو نبی کا مقام سمجھ میں آئے گا نبی کا مرتبہ اونچا سمجھیے جسے اونچے سے اونچا ہمارا نبی بہت دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا ندیوں کو رضا مستا دیجیے کہ ہے بے بےکسوں کا سہارا ہمارا بےکسوں کا سہارا ہمارا بےکسوں کا سہارا ہمارا ہمارا ندی ساری اشاری صرف دنیا داری میں مت لو تین کی طرف دیا معلوم کرو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اوریجنل کون ہے ڈوپلیکیٹ کون ہے کون دکھاوا کر رہا کون حقیقت میں نبی والا ہے کون صرف ٹوپی داڑھی مسوا کی کاڑی لگا کر لوگوں کو اپنی طرف راغب کر رہا پہچانو ان کو تم سمجھ رہے نہیں سب کے پیچھے چلے گا سب کے پیچھے چلے گیا سنت ہے نا ان کے پاس سنت دیکھ کے میں متاثر ہو گیا اے مسلمانوں ٹوپی داڑھی مسوا کی کاڑی دیکھ کر متاثر مت ہو جاؤ اسی لیے تو آلہ حضرت نے تم کو ایک پہلے خواب غفلت سے اٹھایا اور یہ کہا سونا جنگل رہا سن چھائی بدلی کا ہی ہے سونے والوں جاگتے رہی چوروں کی رکھوالی ہے جن کو تم سمجھ رہے ہو وہ حقیقت میں رہسن ہے کیا ہے رہسن ہے کیسے مکار ہے شہد دکھائے زہر پلائے कैसे مکارے रहे لوگ کیا دکھاتے ہیں شہد بولو شہد. شہد پسند ہے کہ نہیں ہے ہر کوئی شہد دیکھتے ہی اس کی طرف چل پڑتا تو یہ ایسے دھوکے باز لوگ ہیں جو شہد دکھاتے ہیں دکھاتے شہد ہیں پلاتے زہر ہیں سمجھ رہے ہو یہ بہت ہی پوائنٹ کی بات ہے اور سمجھنے سے اس کا تعلق ہے لوگ کے نام پر بلاتے ہیں نماز کے نام پر بلاتے ہیں سیرت کے نام پر بلاتے ہیں دین کے نام پر تبلیغ کے نام پر حدیث کے نام پر تفسیر کے نام پر بلاتے ہیں اور جب لوگ ان کے قریب آ جاتے ہیں تو پھر یہ پیلا دیا جاتا ہے بولو جی نبی ہماری طرح ہیں ہم نبی کی طرح ہیں وہ بھی بشر ہیں ہیں ہم بھی بشر ہے بڑے بھائی ہیں ہم چھوٹے بھائی ہیں بس یہ فرق ہے ان کے اور ہمارے بیچ میں تو حضرات محترم یہی بات سمجھنے کی ہے کہ شہد دکھائے زہر سبحان اللہ ہمارے اور آپ کے مہمان خصوصی حلیفار حضرت علامہ عالم صاحب کی آمد ہے. کیجیے تاجر حضرت علامہ عالم صاحب طبلہ نعرہ تقبیر نار رسانت علم احمد سرزمین کریم نگر نعرہ تقبیر mare risal ya rasulullah <laughs> mare takbir allah <laughs> akbar mare risal ya rasulullah hasti basti ghariya ghariya qalu shiya qalu shiya hasti basti ghariya ghariya qalu shiya qalu shiya hasti basti ghariya ghariya qalu shiya qalu shiya ilm galariya ilm galariya qalu shiya qalu shiya الحمدللہ، الحمدللہ دنیا اہل سنک کی ناز اب شخصیت ماہر ماہر اہل سنک ہندوستان خلیف ہے حضور تاجریہ استاذوں کا ساتھ ازار حضرت علامہ مولانا مفتی شہزاد عالم صاحب طبلا مسواہی آپ کے ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں اور میں آپ کے اور حضرت کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں نہ گا بس میں اپنی بات کو مکمل کر اور اپنی جگا لوں ایک مرتبہ بات کر لیجیے تو یہ وہ لوگ ہیں جو شہد دکھاتے ہیں اور زہر پلاتے ہیں دین کے نام پر بلاتے ہیں اور پیغام کیا دیتے ہیں کہو نبی ہماری طرح ہم نبی کی طرح ہم اپنی مرضی سے تھوڑی بول رہے ہیں مل صاحب قرآن میں لکھ کے ہیں اور مت لکوم لال یہاں سے لیا دلیل یہاں سے لیا بہرحال ان مہاوڑوں سے کہو ان جماعتیوں سے کہو ان گستاخوں سے کہو تج سے بھی پہلے تیرے باپ سے بھی پہلے تیرے باپ کے باپ سے بھی پہلے صحابہ اکرام نے اس آیت کو پڑھا دی کے نام پر اشتما کے نام پر تبریخ کے نام پر حدیث کے نام پر لوگوں کو بلاتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ نبی کو علم میں غیر نہیں نبی کو پی پیچھے کی خبر نہیں کل کو کیا ہوگا نبی کو نہیں مانواؤں قیامت میں اللہ صاحب نبی کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے نبی کو نہیں معلوم بتائیے یہ ہے ان کی اصلیت ہمارے بھولے مسلمانوں میں حضرت میں گیا تھا چالیس دن گیا پورے لکھتے تھے میں کو منجریا لیتے تھے میں کو راما کندم بار بھی نہیں بولے مون صاحب اس سے بات آپ ایک بار بھی نہیں بولے مون بول صاحب ایک بار بھی نہیں بولے تمہارا ابھی نیو ایڈمیشن ہے جی کے بچے کو پی جی کی کتاب بناتے کیا لیکن یہ ہے حقیقت اصل میں ان کی یہ ہے ان کا عقیدہ یہ ہے ان کا اصلی چہرہ نبی کے حافظ کا انکار کرتے ہیں جبکہ قرآن و حدیث میں باز ثبوت موجود ہے کہ نبی عالم ماں کالا وما یقین ہے اللہ الت المکیہ ما الغیبیہ دیا حضرت نے مکہ المکرمہ میں تحریر فرمائی سمجھ ہو اٹھا کے پڑھ لو کبھی تو سمجھ میں آئے گا نبی کو علم غائب ہے کہ نہیں اور جب جس دن تو پڑھ لیا اور تعصب کا چشمہ پہن کر مت پڑھ بریلی کا سرم آنکھوں میں لگا کے پڑھ بریلی کا سرم آنکھوں میں لگا کے پڑھ اور جب پڑھے گا تو جب کتاب بند کرنے والا ہوگا تو پہلو زندہ بہرحال دوستو اور کو باتیں تو کہنے کی بہت ہے لیکن بس یہ پیغام لے کر اٹھو کہ ہمیں اپنے ایمان عقیدے کو بچانا ہے بولو بچانا ہے بچانا ہے بالکل بچانا ہے اب یہ تو بول دیے بچانا ہے لیکن بچائیں گے کیسا ایک نہیں بات بچائیں گے کیسے سمجھ رہے ہو تو اب یہ سمجھنے کی بات ہے ایمان عقیدہ بچانے کی چیز ہے بچانا چاہیے سنبھال کر رکھنا ہے اس کو یہ سلامت دنیا کامیاب قبر کامیاب اور حشر کامیاب اور اگر یہ چلا جائے یہ دولت ختم ہو جائے دنیا کٹ جائے گی لیکن امر و حشر میں کوئی راحت نہ ہوگی تو آپ دنیا دار لوگ ہوتے جا رہے ہیں دنیا داری کی ساری معلومات لیتے جا رہے ہیں پیسہ روپیہ ڈالر ریال کیسے بچانا ہے یہ تو معلوم آپ کیسے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے ऐसे ऐसे हाईटेक सिस्टम्स लाए जा रहे हैं वो हो रहे आवाज पहचान कर तिजोरी खुलती फिंगरप्रिंट स्कैन करके तिजोरी खुल रही आंखों का रडिंगा रीड कर कर तिजोरी खुल रही पासवर्ड टाइप करने के बाद ही तिजोरी खुल रही بایو میٹرکس ریڈ کرنے کے بعد ہی खुल کھول رہی से ایسے ہائی ٹیک سسٹم لا رہے نہ لا رہے کیا بچا رہے اس کے اندر بولے وہ سارا روپیہ ہے پیسہ ہے ہیرے ہے جواہرات ہے قبر میں لے کے جاتے قبر میں آتا کام میں لا بولو آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس ہے پلکی خبر نہیں تو روپیہ پیسہ ڈالر ریال پان یہ خبر میں نہیں آنے والے تمہارا ایمان تمہارے ساتھ ہوگا تمہارا عقیدہ تمہارے ساتھ ہوگا تمہارے امان تمہارے ساتھ ہوں گے تو دوستو تو آپ پیسہ بچانے والے تو ایسے ہائی ٹیک ایڈوانس ٹیکنالوجیز والی ہم نے تیجوریا سیفز لے لی ہیں جو ریڈینا ریڈ کر کر کے کھل رہی ہے آواز پہچان کے کھل رہی ہے پاس لے کر کھل رہی ہے ہاتھ کو اسکین کر کے کھل رہی ہے چہرے کو اسکین کر کے کھل رہی ہے ہمارے بائیو میٹرکس کو لے کر کھل رہی ہے تو یہ تو پیسے کی حفاظت کا انتظام ہے ایمانوں کو بچانے کے لیے کون سا سیب لاؤ گے کون سی تیجوری لاؤ گے کون سا ہائی ٹیک سسٹم اپناؤ گے تو حضرات میں نہیں لے جاؤں گا نتیجہ دے دوں اگر محفوظ رکھنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے ایک ہی تجوری ہے جس میں وہ محفوظ رہ سکتے ہیں اور اس تجوری کو جاتا ہے زندہ زندہ اس تجوری کا نام مسل کے حضرت ہے اس اعلیٰ حضرت کی اس تجوری میں اپنا ایمان عقیدہ رکھ لو پیارے آئے ہے عثمان اعلی حضرت کی عظمت کو دل میں بٹھا لو پیارے جو حضور شہباز لکن اکثر فرمایا کرتے تھے سیدی سعیدی علیہ نے جس چوکی پر اعلی حضرت کو بٹھا کر مرید بنایا تھا اور سارے سلاسی کی خلافت و اجازت عطا فرمائی تھی وہ چوکی آج بھی محرزہ شریف میں موجود ہے آہ! آہ! نہ اس میں دیمک لگی، نا کیڑا لگا نہ کی جیسی کی تیسی وہ چوکی وہاں موجود ہے حضرات نہ اس کی چولے ڈھیلی ہوئی ہے نہ اس میں کیڑا لگا ہے نہ دیمک لگی ہے اسی پر نتیجہ نکالتے ہوئے حضور شہباز پیغام دیتے تھے کہ جس چوکی پر اعلیٰ حضرت بیٹھ جائے تو وہ کیمک اور کیڑے سے محفوظ ہو جائے جس دل میں اعلیٰ حضرت کی آ جائے اس کا ایمان و بیہ محفوظ ہو جائے <تصفيق> مسل کے اعلی حضرت زندہ باد مسل کے اعلی حضرت آئندہ باد اس مسلک پر مصوقی کے ساتھ قائم رہو جماعت رضائے مصطفیٰ جو یہاں قائم کر دی گئی ہے اس کا ہر طریقے سے ساتھ دو ان کے اغراض و مقاصد بہت نیک ہے میں دعا گو ہوں کہ مولا کریم ان کے مستقبل کے تمام دیکھے ہوئے خوابوں کو شرمندہ تعبیر فرما اور ان سب کے لیے آسانی اور کامیابی عطا فرما اور مولا جماعت رضائے مصطفی کو دین یاری و رات باروی ترقی عطا فرما ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما مسلک اعلی حضرت پر ہم کو سبات اپنی عطا فرما اور جو مسلک سے دور جا رہے ہیں جو مسلک کی بغاوت کر رہے ہیں جو مسلک کا نام لے کر مسلک کے خلاف چل رہے ہیں مولا ان کو تذدید تجدید وفا عطا فرما اور مولا ان کو مسلک کا سچا مبلغ بنا وما علينا الا البلاغ اسلام علیکم استغفر الله ربی من کل ذنبی اش ان لا اللہ محمد سحان اللہ بہت شاندار شتاب اپنے سماج کی حضرت میں اپنے خطاب کے ذریعے سے پیغام دینا چاہا کہ اپنی آنکھوں کو چار مت کرنا دن میں تارے شمار مت کرنا سنیو میرا مشورہ یہی ہے کہ نزدیک کبھی پیار مت کرنا ندی <تصفيق> کا سائے رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے غلاموں کے لیے راحت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے غلام ہے تو کیوں کا بیٹھے